میں بعض پڑھ رہا ہوں حدثنا ابو الحسن محمد ابن الحسن ابن داؤد ال رحم اللہ کالا ابو الحسن علی بن محمد ابن ہمشاز العدل قال حدثنی محمد بن الحسین الامنماتی بغدادی قال حدثنی احیب بن ایوب قال حدثنی عبدالوحاب السقفی قال حدثنی ایوب عن منصور سم لکیت منصورا فحدثنی عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن عبداللہ بن مسعود کی حدیثیں قال فل قرآت خلف الامام قرآت خلف الامام یہ جس پہ چیلنج ہے جس کے لئے مولانا کو یہاں بولایا گیا ہے جس چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے اس میں فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود انست للقرآن قرآن کے لئے چپ ہو جا کما امرتا جیسے تجھے حکم دیا گیا فَإِنَّ فِي الْقِرَآتِ لَشُغْلًا وَسَيَكْفِي قَذَاكَ الْإِمَامِ پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے انست تو چپ رہے امام کی قرآن تجھے کافی ہے کما امرتا ان کی اپنی بات نہیں جیسے اللہ پاک کی طرف سے جو گویا کہ تجھے حکم دیا گیا جس طرح دوسرے دیس میں آیا کو اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے اندر جب تمہارا امام پڑھے گا تو تم نے چپ رہنا ہے تمہیں پڑھنے کی اجازت کو کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مولانا نعمانی نے کچھ الفاظ پارلیمانی استعمال کیے ہیں اور آپ نے ان کو بالکل نہیں ٹوکا میں گفتگو کر رہے آپ اس کا نوٹس نہیں لے رہے بہرحال میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں تاکہ اگر میں کسی وقت بلند آواز سے بولنے لگوں تو آپ محسوس نہ فرمائے بات وہی وہ ہے انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کرنی جو میں نے جناب سے عرض کی کہ سور فاتحہ آخر منفرد بھی تو پڑھتا ہے آخر امام بھی تو پڑھتا ہے آیا سور فاتحہ اگر یہ فرما دیں کہ امام کے لیے بھی پڑھنا فرض ہے یا نہیں ہے یا جناب اس کے بغیر پڑھے امام کی بھی نماز ہو جاتی ہے منفرد کی بھی نماز ہو جاتی ہے یہ اس بات سے کیوں ڈرتے ہیں تین حالتیں ہیں نماز کی اب یہ بات کو الجھانا چاہتے ہیں میں جناب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ فاتحہ کے بارے میں میں بات گول کر گئے جو میں نے ان کی کتاب کا حوالہ پیش کیا مجھے چیلنج کرتے ہیں نا کہ لاؤ وہ عبارت نکالو جہاں پر یہ لکھا ہے کہ سورے فاتحہ کو نقصیر پھوٹنے کی صورت میں ماتھے پہ پیشاب کے ساتھ لکھنا بھی جائز ہے اگر وہ چاہے تو اگر وہ اس بات کو جانتا ہو کہ اس میں شفا ہے انہوں نے دیکھو وہ بات گول کر دی مجھے چیلنج نہیں کیا اب دوڑ رہے ہیں اس طرف آپ کے علم میں ہوگا انہوں نے ابھی اپنی باری میں یہ فرمایا تھا کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے کچھ صحابہ پڑھتے تھے کچھ نہیں پڑھتے تھے آپ کے علم میں ہے ابھی انہوں نے کہا کہ میں ان صحابہ سے پیش کرتا ہوں جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر سیکھی قرآن پاک کیا وہ جو پڑھتے تھے یہ ان کے بارے میں فرمائے کہ انہوں نے وہ کام یعنی بقول ان کے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے جو پڑھتے تھے صاحبہ یہ آپ خدا کے لیے آپ نو, نو, نوٹ لے لیں لکھ لیں اس بات کو ان صحابہ کے بارے میں آپ ان سے فیصلہ لے لیں ج, جن کو بکول ان کے اپنے انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ پڑھتے بھی تھے ذرا ان کے بارے میں آپ نوٹ لے لیں اور پھر جناب وہ بات کہ منفرد کے لیے سورے فاتحہ کا کیا حکم امام کے لیے سورے فاتحہ کا کیا حکم ہے پھر جناب جنازے میں نماز جنازہ میں ہنفیوں کے لیے کیا جناب کیا کہ سور فاتحہ کا مقام نہیں بتائیں گے یہ مر جائیں گے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ سور فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے گول کریں گے. اچھا جناب اگر آپ کو قرآن حدیث کا اتنا ہی ماشاءاللہ اللہ نے شوق دیا ہے ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لئے کہ آپ کو اللہ اور شوق کرے تو آج آپ نے ماشاءاللہ مولانا کچھنی مبارک بات آج فقہ ہنفی سے دستبردار ہوگی کیسی بات ہے آپ نے مولانا نمانی صاحب کہی تو اگر آپ اپنی باری میں اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ جی ہم تو فقہ حنفیہ کو آج سے آپ کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں چونکہ دلائل قوی ہیں اگر آپ یہ اعلان فرما دیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا آپ جناب کیا کہ اس بات سے بھی بھاگ گئے کہ نماز کے فرائض اچھا آپ دیکھیے ان کو تو الفاظ نہیں آتے یہ دیکھیے بھلا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سے الفاظ آتے ہیں آپ تو اردو صحیح نہیں بولنا جانتے جناب آپ کی تو اردو صحیح نہیں ہے آپ جناب مجھے کہہ رہے ہیں جی ان کو لفظ صحیح اصل میں بات صدر صاحب کیا ہے یہ ایک تو جناب کیا کہ کہتے ہیں کہ ہم دنائل کے جنہوں دھیر سارے امبال گات بھائی اب گدے پہ اگر کتابیں لاد دی جائیں وہ کوئی عالم نہیں بن جاتا میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ ان صحابہ کے بارے میں فیصلہ کریں کہ جو صحابہ بقول آپ کے سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑنے کے قائل تھے ابھی آپ نے تسلیم کیا جب آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو جناب آج آپ کو قرآن حدیث قرآن حدیث اللہ آپ کی زبان مبارک کریں اللہ آپ سے جناب فقہ حنفیہ چھوڑا دے تو بڑی اچھی بات ہے آپ اللہ کی کتاب کی طرف آ جائیں آپ اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف آ جائیں ہم تو دعوت ہی یہ دیتے ہیں آج میرا یہ اثر ہوا میرے ساتھیوں کا یہ اثر ہوا کہ آج آپ ڈرتے بے فقہ حنفی کا نام نہیں لے گے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو اس وقت کہ اب آج فقہ ہنفیا سے اس طرح بھاگیں گے چونکہ فقہ ہنفیا میں سور فاتحہ کی جو اہمیت ہے میں نے صدر صاحب کو اور ان لوگوں کو وہ پڑھ کے سنانی ہے وہ لوگوں کو دکھانی ہے وہ کتابیں رکھوں گا ان کو فوٹو سٹیٹ کرا کے, دے کے جاؤں گا اور جناب کہ کے جو ترجمے ہوں گے وہ آپ کی فقہ کی جو اردو میں کتابیں آئی ہیں ان سے جناب ان کے ترجمے کر کے پیش کروں گا آپ ماشاءاللہ اللہ کہتے ہیں جی یہ تو جناب کیا کہ اپنا دعو ثابت نہیں کر سکتے ذرا آپ یہ خیال فرمائیے صدر صاحب کہ ہم لوگ جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے دائی ہیں ہم تو جناب ثابت نہیں کر سکتے یہ دیکھیے جن کو جناب کیا کہ مکہ راس نہ آیا مدینہ راس نہ آیا کوفے میں جا کے جناب کیا کہ انہوں نے اپنا مسلک بنایا اگر جناب کو میری اس بات سے ناراضگی ہے کہ میں کوفے کا نام کیوں لیتا ہوں آپ مجھے فرما دیں کہ ہم کوفے کی فکا کو نہیں مانتے میں جناب آئندہ نام نہیں لوں گا میں اصل میں آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جناب اس طرف آئیں کہ آپ کا قرآن حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں کیوں یہ دیکھیے ایک کتاب ہے میرے پاس اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیں گے اب یہ دیکھئے میں اگر فقہ ہنفیا کے بارے میں آپ کو یہ واضح کروں کہ یہ جناب قرآن حدیث کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں تو پھر کہتے جی یہ موضوع یہ موضوع کی بات آپ صدر صاحب میں دوسری ٹرن میں چونکہ اب میں کتاب نکال لوں گا تو میرا میرا یہ گفتگو کا ٹائم ختم ہو جائے گا میں دوسری ٹرن میں آپ کو جناب یہ ثابت کروں گا کہ ان کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں اگر ان کی کتاب میں یہ لفظ میں نہ دکھا سکوں آپ کے سامنے پیش نہ کر سکوں تو جناب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بات غلط کی میری بات پھر وہیں پر ہے کہ ان سے آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ امام کے لیے سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے منفرد کے لیے سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے ذرا آپ پوچھ کے تو دیکھیں آپ کو روشنی ہو جائے گی نہ یہ امام کے لیے مانتے ہیں نہ یہ منفرد کے لیے مانتے ہیں نہ یہ مقتدی کے لیے مانتے ہیں نہ یہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ مانتے ہیں اور جناب سورہ فاتحہ کی جو اہمیت ہے ان کے نزدیک وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دوسری ترن میں وہ عبادت آپ کو پڑھ کے سناؤں آپ حیران رہ جائیں میں نے پہلے کہا تھا یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اب جناب کہلوں یہ میں تفسیر ابن جریر سے پڑھ رہا ہوں یہ میں جناب فلانی کتاب سے پڑھ رہا ہوں آپ جناب اتنے چکروں میں نہ پڑھیں آپ پہلے بڑے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سیدھے راستے پہ آ جائیں سادہ سی بات کریں میری بات کا جواب دیں کہ امام کے لیے سور فاتحہ کا آپ کے یہاں کیا مقام ہے نماز جنازہ میں سور فاتحہ کا کیا مقام ہے آپ کہتے ہیں جی کہ جی بس ان سے یہی ایک بات پوچھو میں نے صدر صاحب آپ سے کہا میں اپنا دعوی اللہ کی مہربانی سے دلائل کے ساتھ اللہ کے کتاب سے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یعنی مقتدی کے لیے سور فاتحہ پڑھنا ضروری ثابت کروں گا آپ اس کے لیے جون سا مرضی نام اگر آپ فرض نام رکھیں گے تو میں آپ سے وہی بات نماز کے فرائض واجبات اور سونن کے بارے میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ اللہ کی کتاب سے دکھائیں گے اور میں صدر صاحب کی توجہ مبزول کراؤں گا کہ سنجیدہ لوگ دانت نہیں نکالتے ہوتے ایسی مجلسوں میں آپ تو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے خدا نا خاصتا کوئی جناب کیا کہ عام لوگ بیٹھے ہوئے یہاں میں نے صدر صاحب کی توجہ آپ کی طرف مبزول کرائی اور اب جناب میں آپ سے پھر وہی سوال کروں گا کہ یہ جو میں اس کی بھی صدر صاحب جو حقیقت ہے واضح کروں گا ان کے علماء نے وہ ایزا کورے کو جناب اپنے بطور مستدل پیش ہی نہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمارا مدعا ثابت نہیں ہوتا میں نور الانوار کی طرز کی بحث میں ابھی آپ کے سامنے یہ عبادت پیش کروں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم مولانا کے متعلق اپ نے اب پھر دیکھ لیا کہ کس انداز سے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل موضوع سے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل موضوع سے جان چھوٹے اور میرے متعلق کہتے ہیں وہ اپنی غلطی تو اپ سمجھے نا کہ واقعی انہوں نے غلط کہا۔ مجھے کہنے لگے کہ اس کو اردو نہیں آتی اور اپنا حال یہ ہے کہ ابھی کہہ رہے تھے اللہ کے کتاب اللہ کے کتاب اور مولانا جی اب تک آپ نے کیا کیا یہ جتنے آپ جو کچھ کر رہے تھے فاتیا دشمنی پیشاب سے فلاں ہاتھی کے دانت گدے فلاں یہ جو کچھ آپ کچھ کرتے رہے یہ آپ کی پارلیمانی زبان تھی آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کھانا خدا میں بیٹھے سنت رسول چہرے پہ ہے سامنے قرآن و حدیث اور باقی کتابیں پڑی ہوئی ہیں کچھ اپنے آپ کو خود انسان کو شرم اور حیا آنا چاہیے غیر پارلیمانی لفظ آپ استعمال خود کرتے ہیں اور کہتے ہمیں ہیں میں انشاءاللہ اللہ لذیذ کبھی بھی کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کروں گا حال بتا آپ میرے مدے مقابل ہیں اس لیے آپ کی غلطیوں کی نشان دہی کرنا کہ آپ واقع فلاں غلط کر رہے ہیں فلاں غلط کر رہے ہیں یہ میرا کام ہے یہ کروں گا لیکن میں آپ کے متعلق یا اس محفل کے اندر کوئی غیر پارلیمانی لفظ انشاءاللہ استعمال نہیں کروں گا اور آپ دیکھیں گے صدر صاحب آپ بھی دیکھیں گے کہ اخیر تک مولانا شمشاد صاحب آج کرتے کیا ہیں سوائے اس کے اور انہوں نے آج کچھ نہیں کرنا کبھی کہیں گے کہ فکا نفی یا فلا مقصد کیا ہے جو اصل موضوع ہے, اس سے جان چوچا ہے. حالانکہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی نفی سے کیوں چڑ رہے ہیں؟ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے جو اصل موضوع ہے جس کے لیے ہم خانہ خدا میں آئے خدا کے بندوں پہلے اس کو تو طے کر لو اصل میں تو جس کام کے لیے آئے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جس کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام کریں اگر اس وقت کو آپ ضائع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے آپ خدا کے بھی مجرم من, بنے آپ کے شریعت کے اعتبار سے مجرم بنے آپ خدا رہا اس قسم کا کوئی انداز اختیار نہ کریں اور پھر اب تک انہوں نے کوئی اپنے دعوے کی وضاحت نہیں کی میں نے جو آپ سے پوچھا تھا فاتحہ تو جی آپ کے نزدیک ضروری ہے فاتحہ کے علاوہ آخر ایک سو تیرہ باقی بھی تو قرآن ہے ایک سو تیرہ صورتیں کیا وہ مقتدی تمہارے نزدیک پڑھ سکتا ہے یا اس کے لیے حرام ہے ناجائز ہے یا فرض ہے واجب ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے عقیدے کو تو واضح کریں اسی طرح میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو صحابہ نہیں پڑھتے تھے جو صحابہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے ان کے متعلق آپ کیا فتوا لگائے گئے کیا معذ اللہ وہ بے نماز ہو کے دنیا سے گئے تھے اب تک آپ نے اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کی اور اس کے ساتھ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث سے ان کا تعلق کوئی تھی جو قرآن و حدیث پیش کر رہا ہے اس کا قرآن و حدیث سے تعلق کوئی نہیں اور جو قرآن و حدیث کی طرف آ نہیں رہا معذ اللہ وہ جو ہے قرآن بڑا عاشق بنے ہوا ہے قرآن و حدیث کا مولانا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں خانے خدا میں بیٹھے ہیں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کیجیے اپنے دلائل پیش کیجیے اور سب سے پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت کیجیے کہ فاتحہ تمہارے نزدیک ضروری ہے اس کے علاوہ باقی 113 صورتیں سو وہ آپ کے نزدیک آیا ناجائز ہیں حرام ہیں ان کا حکم بتائیے اس کے ساتھ ساتھ جو رکوع کے اندر مل جائے تو اس کی آیا رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں اس کا آپ حکم بتائیں اس کے علاوہ جو صحابہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے ان کے متعلق آپ کا کیا فتوا ہے باقی کہتے ہیں انہوں نے آج چلو آج مکہ بھی چھوڑ دیا کہتے ہیں مکہ نہ کہ یہ بات کو مکہ نہ جاؤ یا مدینہ نہ جاؤ یا دیوبند یا یہ یہ اللہ اللہ کی, کی بات دلیل نہیں مدینہ والے لوگوں کی بات دلیل نہیں دیوبند والے لوگوں کی بات دلیل نہیں دلیل ہے خدا کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آج یہ فکا انفی کا نام نہیں لیں گے مولانا چونکہ مناظرہ جو ہے وہ ہے ثابت کرنا ہے قرآن اور حدیث سے مسئلہ چونکہ ثابت کرنا ہے قرآن اور سے مجھے ضرورت کیا ہے فکا انفی کی طرف اب جانے کی میں تو کہتا ہوں جو اپنا موضوع ہے جس کے لیے آپ کو آپ کے ساتھیوں نے آپ کے احباب نے بلایا ہے آپ اس پہ بات کریں میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت بزا قرآ القرآن سے پیش کر چکا تھا کہ صحابہ کرام اس کی تفسر یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک حکم دے رہا ہے مقتدیوں کو کہ مقتدیوں تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے اور اس کے برعکس اس کے برعکس میں مولانا شم سلفی کو کہوں گا وہ جتنا زور لگا سکتے ہیں وہ لگا لیں پورے اللہ کے قرآن سے اللہ کی اس پاک کتاب سے صرف ایک آیت بتا دیں صرف ایک آیت جس آیت کی تشریح اس طرح صحابہ کرام نے کی ہو اور اس کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا ہو مقتدیوں کو کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھا کرو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور فاتحہ کے علاوہ باقی ایک سو تیرہ صورتیں نہ پڑھا کرو یہ اگر ایک آیت پیش کر دیں ایک آیت میرے اندر زد نہیں ہے میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں میں ان کے مذہب کو قبول کر لوں گا پر یقین جانیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اور باقی یہ کہتے ہیں کہ جی میرے مقابل بیٹھ کر مولانا ہستے ہیں مولانا ہمیں آپ کے کم علمی پر اور علمی اعتبار سے یتیم ہونے پر ہنسی آتی ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں آپ کیوں نہیں آگے قرآن حدیث کے دلائل پیش کرتے خدا راہ قرآن حدیث کر دلائل پیش کریں قرآن و حدیث سے اور میں اس آیت کے متعلق تو صحابہ سے ثابت کر چکا تھا اب اس کے ساتھ سنیے یہ میرے پاس ہے فتاوہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فتاوہ کبرہ اس کی جلد ہے دوسری اور اس کا صفہ ہے 168 کس ایت کے متعلق وہ امام احمد سے نقل کرتے ہیں و ذکر احمد بن حنبل ال اجماع علی انها نزلت فی ذلک کہ اللہ پاک نے یہ جو ایت اتاری ہے ازا قران یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی اس پر اجماع ہے اس پر اجماع ہے مولانا اس پر اجماع ہے اور اب آیت کا معنی یہ بنتا ہے خدا تمہیں کہہ رہا ہے کہ اے مقتدیو تم چپ رہو تمہیں پیچھے پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں اب جو آدمی خدا کے قرآن کو ماننے والا ہے کم از کم وہ آدمی تو اس طرح نہیں کرے گا کہ مولانا کی طرح خمقہ زد کر کے اڑ جائے اور کہ آگے مناظروں کے لیے اور خمقہ پر فکرہ انفی پر اعتراض کرنے کے لئے طلبیٹھے اس کے ساتھ پہلی دلیل تھی کتاب اللہ میں نے کتاب اللہ سے دلیل پیش کی اور اس کے برعکس میں اپنے مقابل کو کہہ رہا ہوں ایک آیت لائیے ایک آیت اور اس کی تشریح اس طرح صحابہ ہابہ کرام نے کی ہو اور اللہ پاک نے حکم دیا ہو کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھا کرو اگر خدا کے, کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن آپ پورے مناظر میں دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ انشاء اللہ یہ نہ کر سکیں گے اور تا قیامت اگر ان کو زندگی دے دی جائے تب بھی یہ انشاءاللہ اللہ ثابت نہیں کر سکتے اس کے ساتھ میں کتاب اللہ کے بعد کتاب اللہ کے بعد پیش کر رہا ہوں حدیث حدیث ہے مسلم شریف کی پہلی جلد ہے سبا اس کا ایک سو ہے یہ کافی لمبی ساری ایک حدیث آ رہی ہے اس میں مقامی استدلال جو ہے چونکہ وقت قیمتی ہے ہمارا اس لیے مقام استدلال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے استدلال پر ذرا غور کیجیے حدیث ہے حضرت ابو موسی اشعاری رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا و علمنا صلاتنا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا رہا ایک آج کل مولانا شمشاد کسی کو طریقہ سکھائے ایک طریقہ وہ ہے جو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مولانا ذرا غور کیجئے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا حدیث ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے اس کے اندر پیغمبر کریم کا ارشاد ہے ثم لي امكم احدكم فيز بسم الله الرحمن الرحيم حضرت صدر صاحب ایک حوالہ ابھی آپ میں اپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بات پھر الج جائے گی انہوں نے جو خطبہ فتاوی سے ایک حوالہ پیش کیا اس میں انہوں نے ایک علمی خیانت کی آپ وہ دیکھ لیں ٹیپ دوبارہ چلا لیں بات اگے نہ جانے دیں یہ چونکہ ساری باتیں غلط کر رہے ہیں یہ میں جناب کیا کہ فتوا کبرہ سے پڑھ رہا ہوں آپ ٹیپ چلوا کے ذرا ان کے لفظ ایک دفعہ سن لیں اور پھر میں جناب ان کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کون سی خیانت کی خدا کے لیے بات اب آگے نہ چلائیں آپ ٹیپ جناب چلوا کے دوبارہ سن لیں اور پھر وہ لفظ آپ کے بھی ذہن میں آ جائیں گے پھر میں اس کتاب سے جس کا انہوں نے حوالہ پیش کیا وہ الفاظ آپ کو دکھاؤں گا آپ ذرا یہ مہربانی کریں یہ ذرا مہربانی کریں اس طرح نہیں کہ وہ جھٹے دلائل خیالت کرتے چلے جائیں اور آپ یہ سمجھتے رہیں گے کیونکہ جی بڑے دلائل, دلائل آ رہے ہیں میں بات چلا رہا ہوں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں ان بات مسلم آپ کو پتا نہیں ہے انہوں نے ایک غلط حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا میں اچھا میں حوالہ بتاتا ہوں پھر آپ سنیں گے دیکھو بات لمبی کرنے ایک جھوٹا آدمی دڑا دھڑ بولنے جا رہا ہے سنو تو صحیح آپ جناب اگر میں حوالہ نہ آپ کو دکھا سکوں تو پھر آپ کہیں یہ دیکھیے یہ لفظ انہوں نے پڑھے ہیں ابھی فتح آپ جناب کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بولتے جائیں غلط حوالے دیتے جائیں آپ سنتے جائیں گے میں نشاندہی کر رہا ہوں یہ نشاندہی دیکھئے انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے فتاوہ ابن تیمیہ کبرا سے اور اس میں کہا ہے ما زاکارہ الامام احمد من اجماع الناس على انہا نازالت فی السلات انہوں نے فی السلات تک کا لفظ پڑھا ہے آگے جناب یہ لفظ گول کر گئے وہ پھر خطبہ تھی کا لفظ پڑھ دیا ہے. آگے جو خطبے کا لفظ تھا وہ انہوں نے جناب گول کر دی. اب آپ دیکھیں, آپ اس وقت تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے جب تک آپ یہ کتابیں نہیں دیکھیں اس طرح تو یہ بھی حوالے جناب کیا کہ جس طرح کے میں نے پکڑ لیا ایک حوالہ یہ پیش کرتے چلے جائیں اور آپ کہیں گے کہ جی بڑے حوالے آ رہے ہیں جی میں عرض کر رہا ہوں میرا نوٹ لگا لیں انہوں نے ایک لفظ جناب بیچ میں سے کاٹ دیا ہے ایک پڑھ دیا ہے ایک کاٹ دیا ہے ایک جناب کیا کہ پڑھ رہے اب جناب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ تھے جناب سے گزارش یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم مکے اور مدینے والوں کی بات نہیں مانتے مجھے فرمائیے ابو بکر عمر عثمان یہ مکے اور مدینے والے تھے یا نہیں تھے یا جن صحابہ کے یہ حوالے پیش کر رہے ہیں وہ مکے اور مدینے والے ہیں یا نہیں ہیں جناب مکے کی مدینے کی ہر چیز ہمارے لیے قابل احترام ہے اور یہ صحابہ کے خلاف چونکہ یہ لوگ صحابہ کے خلاف شروع سے اس قسم کے الفاظ کہنے کے عادی ہیں میں آپ سے عرض کروں انہوں نے صحابہ پہ آج ہی یہ بات نہیں کی بلکہ ان کی کتابوں میں کئی جگہ پر صحابہ کے بارے میں اس قسم کے رقیق حملے موجود ہیں یہ صحابہ کو کہتے ہیں وہ فقی نہیں تھے کئی صحابہ کو کہتے وہ فقی نہیں تھے ان کی بات چھوڑا جی وہ فقی نہیں تھے اور جناب کئیوں کو کہتے ہیں کہ جناب وہ تو کیا کہ گمار تھے وہ بات جانتے نہیں تھے انہوں نے ایک دفعہ نبی وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور جناب کیا کہ فلانے نے اتنی دفعہ پڑھی ہے مزہ تو تب ہے صدر صاحب میرے سے آپ یہ کتابیں لے کے دیکھ لیں آپ نے پھر بھول جانا جو جو میں لفظ صحابہ کے بارے میں ان کی کتابوں سے جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ مجھے فرمائیں کہ وہ میں لفظ دکھاؤں آپ کو اس طرح بات نہیں بنے گی آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون کیوں اس لیے کہ جناب کہہ کہ ایک آدمی ویسی الناب کہ پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے اصل مقصد کوئی اس کا ہے نہیں کوئی موضوع سے مطابق بات نہیں جھوٹھی ایک بات جناب کہ چلو جی آپ نے سمجھ لیا جی بڑا حوالہ پڑا اب اگر آپ صداقت اور جناب کیا کہ کذب دیکھنا چاہتے ہیں جو حوالہ میں نے پیش کیا میں نے ان کی ایک عبارت پکڑی ہے وہ آپ دیکھ لیں اگر میں اس میں سچاؤں آپ فیصلہ کریں میرے حق میں اگر انہوں نے وہ لفظ پڑے ہیں جو اس کتاب میں سارے پڑے تو پھر آپ کہیں کہ جی وہ سچیں اچھا وہی جی وہ وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ ایک آیت لے لی ایک حدیث لے لی کچھ لفظ لے لیے آگے سے جناب کیا کہ ان کو گول کر کے لوگوں کو کہنا جی بڑا قرآن پڑھ رہے ہیں بڑی حدیث پڑھ رہے ہیں جناب گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ کہتے ہیں جی ایک قرآن پاک کی آیت دکھائے ایک حدیث دکھائیں صدر صاحب کیا میں نے آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے ان دو چیزوں کی وضاحت ان سے لے لیں میں اپنا مدعا اور اس کے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مجھے افسوس ہے آپ پر کہ آپ نے خود بات کو تول دیا جب میں نے جناب سے کہا کہ صرف ان دو باتوں کی آپ ان سے وضاحت لے دیں بات ختم ہو جائے گی آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گی ان تمام حضرات کو بھی سمجھ آ جائے گی اب آپ اس طرف توجہ نہیں فرما رہے آخر عدالتوں میں ہم نے دیکھا ہے وکیل لوگ اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اور پھر وہاں پر باقاعدہ کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کس کی دلیل صحیح ہے کس, کی کیا کہ غلط ہے, کس نے, نے جناب غلط کیا ہے. اب یہ نعمانی صاحب میں پہلے آپ سے ارض کر چکا ہوں کہ انہوں نے فکا ہنفی آج یہاں پر پیش نہیں کرنی کیوں اس لیے کہ میں نے یہ دو کتابیں ان کی رکھی ہوئی ہیں آپ سے میں نے عرض کیا کہ میں اگر قرآن حدیث کے بارے میں ان کا نظریہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے یا یہ کہہ دیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں میں اپنے لفظ واپس لے لوں گا یا یہ کہہ دیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے بلکہ کیا کہیں یہ کتاب کسی اور کی ہے جی چلو جی بات ختم ہو جائے گی اور اگر یہ عبارت یہ کتاب ان کی ہو بتائیے پھر ان کے بڑوں کی بات مانے یا ان کی بات مانے یا پھر یہ کہہ دیں کہ جی دی ہمارے بڑوں نے غلط کیا ہے اور اب ہم نے تمہاری وجہ سے جناب کیا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے اصول کرخی اس کی عبارت جناب کیا کہ آپ دیکھ لیں نوٹ کر لیں ٹیپ ہو جاتی ہے اگر کوئی خیانت ہو یا جناب اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ جناب کیا کہ ہم سے مواخذہ کر سکتے ہیں؟, یہ اِنَّا آیَتِن تو خالف و کہتے ہیں کہ جونسی آیت ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہوگی ذرا غور فرمائیے ان کے اصحاب اہم ہیں اور قرآن اس کے خلاف آ رہا ہے جون سی آیت ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہوگی تو مالو لگا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ منسوخ ہے لو مسئلہ ختم کہہ دیں گے جی یہ منسوخ ہے یا جناب کیا کہیں او ال ترجیح یا کہ لگے جی ہم ایک اور دوسرا مسئلہ اپنی طرف سے گھڑیں گے کہ اس کو کہیں گے جی ترجیح اس بات کو نہیں ہے اس کو ہے وولا تو کہ لگا یا پھر ہم اس کی تعویل کریں گے صدر صاحب آپ میرے یہ تینوں لفظ یاد رکھیں یا تو مولانا نومانی صاحب کہہ دیں کہ یہ کتاب ہماری ہنفیوں کی نہیں ہے میں جناب اپنے الفاظ واپس لے لوں گا ورنہ میں نے اب صرف قرآن کی آیت کے بارے میں ایک حوالہ پیش کیا ہے کہ قرآن کی آیت بھی اگر ان کے بزرگوں کے کال کے خلاف ہو یہ اس کو کہیں گے کہ یہ منسوخ ہے یا جناب اس میں ترجیح کا ایک انہوں نے اصول کھڑا ہوا یا اس میں ترجیح کی بات کریں گے یا کہیں گے جی ہم اس کی تعویل کریں گے دیکھیے کتنا ظلم ہے کہ اپنے اصحاب کے کال کو وہی رکھیں گے تعویل کریں گے تو قرآن کی کریں گے منسوخ کریں گے تو قرآن کو کریں گے ترجیح دیں گے تو قرآن کو دیں گے اب جناب آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں یا تو یہ کہہ دیں کہ ہمارے بزرگوں کی یہ کتاب نہیں ہے یا یہ کہہ دیں کہ ہمارے بزرگوں کی کتاب نہیں ہے ہمارے مذہب کی کتاب نہیں ہے میں الفاظ بھی واپس لوں گا اور جناب کہا کہ آپ سے معذرت بھی کروں گا یا پھر یہ کہیں کہ اصل ان کے نزدیک قرآن نہیں ہے حدیث نہیں ہے بلکہ اس اصول کرخی کے مطابق اصل ان کی جناب کیا کہ اپنے بزرگوں کی ہو فکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کا حال کیا جا رہا ہے ابتدا سے لے کر اب تک غیر متعلق باتیں اصل جو موضوع ہے آج آپ کو اس کی طرف آنے کی کیوں توفیق نہیں ہو رہی آپ بار بار مجھے کہتے ہیں مسلک کی وضاحت نہیں کی حالانکہ اب تک میں یا خدا میں بیٹھا ہوں میں صاف کہتا ہوں اور بھی طور سب سمجھتے جا رہے ہیں اب تک آپ نے اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کی میں نے جو آپ سے پوچھا کہ سورہ فاتح کے علاوہ باقی جو سورتے ہیں وہ امام کے پیچھے آپ کے نزدیک ان کا حکم کیا ہے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے مقتدی پڑھے گا اس کے لیے حرام ہے فرض ہے ضروری ہے کیا ہے آپ کیوں نہیں اب تک اپنا پیلاواز کرتے اور آپ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو جو صحابہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے آپ ان کے متعلق اپنا فتوا بتائیں کہ ان کا حکم آپ کے نزدیک کیا ہے وہ ماض اللہ دنیا سے بے نماز ہو کے گئے ہیں آپ جو کہتے ہیں نماز ہوتی نہیں تو ان صحابہ کی آیا نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی اگر ان صحابہ کی نماز ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نماز بھی ہو جائے گی اور پھر کہتے ہیں ان کی بات مانے یا ان کے بڑوں کی بات مانے کون آپ کو کہتا ہے کہ بڑوں کی بات مانے بڑوں کی بات ماننے کی تلقین کون کر رہا ہے آپ کو ہم تو کہتے ہیں خدا کی بات مانے رسول کی بات مانے میں نے جو آپ کے سامنے اب تک خدا کا قرآن پیش کیا مولانا اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے آج مجھے یہ قرآن سمجھ آگے میں ماننے کے لیے تیار آپ کہتے ہیں نہیں جی پلا یہ لکھتا ہے وہ پلان کو چھوڑیے آئیے قرآن کو مانیے آئیے پیغمبر کی حدیث کو مانیے ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن خدا کی بات اور رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اس لیے خدا را آئیے اور رسول پہ جمع ہو جائے لیکن آپ ادھر آئے تو کیسے آئیں آپ سمجھتے ہیں کہ دامن خالی اور انہوں نے پھر خماخا جی مدینہ تے مکہ پھر مدینہ تے مکہ کون مدینہ تے مکہ مدینہ اور مکہ کی ہر چیز اچھی ہے تو مدینہ اور مکہ کے امام تو مقلد ہیں پھر کہیں تقلید بھی اچھی ہے چلو کم از امان خانہ خدا کے اندر آج یہ تو اعتراف کرے پھر کہتے ہیں انہوں نے یہ لکھا انہوں نے یہ لکھا یو یو لکھنے کی بات اب نہیں ہے کسی اور طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں مولانا موضوع سے نہیں اپنے موضوع کی طرف آئیے اپنے موضوع کی طرف آئیے میں آپ کے سامنے اور پھر بار بار کہتے ہیں جی وکیل باتیں پیش کرتے ہیں پھر آگے کتابیں دیکھ جاتی ہیں کون دیکھتا ہے جو جج ہوتا ہے یہاں آپ نے ان صدر صاحب کو اپنا جج اور سالش تسلیم کیا ہوا ہے ان کا فیصلہ آپ تسلیم کریں گے ابھی ان سے آپ فیصلہ کرانے لیں کہ آپ نے کون سی قرآن و حدیث کی دلیل پیش کی ہے اور یہ اگر جو فیصلہ کر دیں تو آپ ابھی خانہ خدا میں اعلان کریں آپ فیصلہ کو مانیں گے موضوع سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے موضوع کی طرف جو اصل بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں <تصفح> آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا تھا قرآن پاک کی آیت جو اول نمبر ہے کتاب اللہ پھر میں نے کہا اس کے مقابلے میں لائیے کوئی آئے کوئی, آئے. کوئی اگر آئے تھے لیکن آئے تو وہ پیش کر سکتے نہیں پھر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں اور پورا مناظرہ انہوں نے گزارنا ایسے ہی ہے میں پیش کر رہا تھا اپنے پیغمبر کریم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی اللہ اس کے اندر حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے نماز کا طریقہ سکھا بات, بات, دیاری بات, دیاری ہے, دیاری ہے, بات ہے, ہے نبی پاک نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ایک آج شمشاد صاحب سکھائیں اے کہ پیغمبر نے جو سکھایا ہم کہتے ہیں شمشاد جیسے ہزاروں کی بات غلط ہو سکتی ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک امام نہیں لاکھوں اماموں کی بات غلط ہو سکتی ہے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا آپ نے فرمایا ان نما سلح تم فکیم صفیں درست کیا کرو آگے آپ نے فرمایا سُمَّلْ يَأُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَقَبِّرُ امام جب تم میں سے کوئی ایک بن جائے وہ اللہ اکبر کہے تم پیچھے اللہ اکبر کہو اب مقتدی اور امام کا تذکرہ امام اللہ اکبر کہے گا مختدیو تم بھی اللہ اکبر ہو گئے پھر اس کے بعد قالا غیر علیہم آمین جب وہ کہا گرامر کی طرف توجہ کیجیے وہ ایک امام وہ کہے مقتدیوں کی بات وہ امام کہ تم مختو تم بھی پڑھو نا فکولو آمین جب وہ لزوالین کہہ گا تم آمین کہلو لو گے آمین کہنے سے گویا کہ تمہاری طرف سے بھی فاتح ہو گئی ایزا کالا ایزا کالا واحد کسی کامام وہ کیا کہے غیر محضوب علیہ مخصوص طور پہ وہ سورج جس کے اندر غیر المحوب آ رہا ہے وہ سورت یاسین نہیں سورت فاتحہ ہے گوئے کہ یہ سورہ فاتحہ امام پڑھے تم مقتدیو آگے یہ لغنیں کہ فقر او قولو غیر مقتم بھی فاتحہ پڑھو نہ بلکہ قولو آمین تم آمین کہلو آمین کہنے سے گوئے کہ تمہاری شرکت ہو گئی اب پیغمبر کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پہلے میں نے فیصلہ سنایا خدا کا اب فیصلہ آ گیا مصطفیٰ کا آئیے خدا اور مصطفیٰ کے فیصلہ کو مان لیجئے ہر چیز کو چھوڑیے مولانا آپ کا مذہب آپ کو کام نہیں آئے گا کل قیامت کے دن یہ سیت آپ کو اللہ سے چھڑا نہیں سکے گی کتاب اور سنت خدا اور رسول اس کے دین اور شریعت کے مطابق عقیدہ اور عمل ہوگا تو نجات ہوگی خدا را خدا اور مصطفیٰ کی بات کو مانیے پہلے خدا کا حکم سنایا خدا کا حکم یہ ہے کہ امام پڑھے تو مقتدیو تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت ہے کوئی نہیں اب رسول کا حکم آ گیا کہنی ہے تم نے ساتھ فاتح اور میں مورانا کو کہوں گا پورے سے صرف ایک حدیث میں زیادہ کی بات بھی نہیں کرتا صرف ایک حدیث پیش کی دیئے جس کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ امام اللہ اکبر کہے مقتدیو تم بھی اللہ اکبر کہو پھر امام سورہ فاتحہ پڑے تو مختیو فخر الفاتا تم بھی سورہ فاتحہ پڑھو کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد اگلی صورت پڑھنا شروع کر دے اس وقت تم چپ ہو جایا کرو میں مولانا کو چیلنج کر کے کہوں گا صرف بخاری مسلم نہیں دنیا جہان کی تمام کتابوں کو کھنگال ماریے لائے صرف ایک حدیث اور اس حدیث کے اندر یہ موجود ہو کہ پیغمبر کریم نے حکم دیا ہو اگر آپ پیش کر دیں گے میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں میں آپ کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا لیکن یقین جانیے اگر عمر لو بھی دے دی جائے مولانا شمشاد کو تو تب بھی یہ میرا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ قالا علیہم عل بخاری رکھو جس طرح میں نے یہ تو حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کیا مسلم شریف سے اب میں پیش کر رہا ہوں بخاری شریف بخاری شریف جسے کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے بعد نمبر اول کتاب بخاری شریف اس نمبر اول کتاب کے اندر شکر ہے آپ نے بھی یہ کہا ہے جی ہاں بالکل یہ تو کہتے ہیں اور یہی کہیں گے اسی بخاری سے چلو اور کہیں نہیں اسی بخاری سے وہ حدیث لائیے جس حدیث کے اندر ہو مقتدیوں کو مخاطب کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ مختدیوں تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑا کرو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جب سورہ فاتحہ کے علاوہ اگلی صورت وہ پڑھنا شروع کر دے پھر تم چپ ہو جایا کرو نکالیے بخاری سے اور میں پیش کر رہا ہوں سفا ہے ایک سو بخاری مولا ابھی بکرین رضی اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات میں اب جناب کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کی آواز کے بارے میں میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کوئی نوٹس لیں گے لیکن اب میں اس سے بھی زیادہ زور سے بولوں اب پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب کیا اصل گزارش یہ ہے کہ آپ جناب میری بات کا پہلی بات کا آپ جواب نہیں دے سکے آپ کا جنازہ میں نے پوچھا جنازے میں سور فاتیا کی آپ کی حیثیت کیا ہے امام کے لیے اسی طرح میں نے منفرد کے لیے پوچھا اسی, لیے اسی طرح میں نے امام کے لیے اور بات جناب طے ہو جانی تھی آپ تو بات کو خود الجھا رہے ہیں ایسا غلط مفہوم احادیث کا ہمیں آپ لوگوں سے یہی توقع ہے کہ آپ پڑھیں گے تو حدیث لیکن اس کا مفہوم آپ غلط لیں گے میں نے اسی لیے ارض کیا کہ میں نے آپ کی غلطی کی نشاندہی کی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ آپ ایک غلط چیز پڑھتے جائیں اور یہاں پر جتنے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں میں خصوصا قاضی صاحب کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں میرے بزرگ ہیں قابل احترام ہیں کہ یا آپ کے معاونین کو کہ آپ نے جو فتوا کبرہ کا حوالہ دیا آپ نے اس میں بدیاں کی ہے یا نہیں کی حضرات گزارش یہ کہ اس طرح بات نہیں چلے گی اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پیش کریں گے ہم حدیث بھی پیش کریں گے میں تو جناب آپ سے اگلوا رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ جھوٹ کہنا ہے جو قرآن کی آیات اور احادیث کا جھوٹا مطلب پیش کرنا ہے آپ کر لیں آپ کا ایمونیشن اللہ کی مہربانی سے جب ختم ہوگا اب جناب ان کو ہم کہیں گے کہ آپ اسی لیے قرآن حدیث کا نام لیتے رہے یہ آیت بھی آپ نے کیا کہ اس کا مفہوم بھی غلط بیان کیا اس حدیث کا مفہوم بھی غلط بیان کیا مجھے آپ یہ فرمائیے کہ جب میں نے آپ کے سامنے ایک چیز کی نشاندہی کی تو آپ کہتے ہیں جی ہم جناب جا کہ کسی بزرگ کو نہیں مانتے آپ کیوں نہیں کہ آپ آ جائیں اعلان کیوں نہیں کر دیتے آپ واضح طور پر کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے بزرگوں نے غلط لکھا ہم اس سے بریت کا اعلان کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ کیا آپ کی کتابوں میں سورے فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنے کے حوالے موجود نہیں جناب भौली مسلط مسئلہ ان کو نکالو جی یہاں سے وعدے کے مطابق ان کو اٹھاؤ یہاں سے ان کو نکالو جناب کیا کہ وعدے کے مطابق اصل گزارش یہ فاتحہ کی اس قدر تجلیل کرتے ہیں آپ تحقیل کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ ایمام کے لیے آپ کا کیا نظریہ ہے کہ سورج فاتحہ کا کیا مقام اچھا دیکھیں جب میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے فوراً میرے سوال کا جواب تو یہ نہ دے سکے اور یہ دے نہیں سکتے الٹا میرے سے سوال شروع کر دیا کہ تم بتاؤ جی سوریہ فاتحہ کے علاوہ اور جو سورتے ہیں ان کی کیا صورتحال صورت بھائی मेरे भाई आप